رابط سورہ لو بلمار پہلی سورت میں تخویف وقروی تھی اس میں تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ ہے نیند حسب ثابت سلیح کے الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ تبلیغ لو علیہ السلام نمبر دو انکار و اناد قوم نمبر تین اسال کپار ویب نمونہ اسی سال کہتے ہیں بے کنی کو جڑ سے نکال دینا اور تبلیغ نوح علیہ السلام کے ذمن میں درائر اقلیہ بھی آئیں گے انا ارسل لوہا دلیل نقلی تفصیل نوح علیہ السلام میرے محترام نوح علیہ السلا کر سلام اے ملک عراق کے اندر کوفے کا شہر ہے جو کوفا تو وہاں حضرت رہتے تھے پہلے بھی پڑھ چکے ہو وفارت کنور تو فارقنور میں, میں میں نے ایک قول کا پیش کیا تھا کہ فوفے کے اندر کیا تھا یہی تنور تھا تو حضرت عراق کے اندر کوفے کے شہر میں رہتے تھے بے شک بے جام نلو علیہ السلام کے طرف قوم مسی کے ان, ان زر قوم کا یہ ان اور انا جو ہے نا ان سے پہلے ہر پج کا مقدر ہوتا ہے کوئی مناسب ہر پجر مقدر کر دے یہاں با مقدر ہے بھیجا ہم نے علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بے ان ساتھ اس بات کے کہ ان زر قوم کا خبردار کر اپنی قوم کو اپنی قوم کو کیا کر خبردار تھا ڈرا خبردار تھا پہلے اس کے کہ آج یا ان کے پاس حساب دردنا تو حضرت نے تعمیر حکم کی کال یا کو تعمیر حکم آف دبلی گہلو فرمانے لگے آئے میری کام بے شک میں واسطے تمہارے نظیر مبین اند اللہ تفسیر اندار میں سے خبردار تم کو ہوں یہ ہے کہ عبادت کرو فقط اللہ کی نمبرے بد کا کو ڈرو وا دی اور میری پرمبرداری کرو نمبر تین آ یغفر لکم من لم مل جلو کم سمرا یہ کام کرو اور اس کا سمرا اچھا حاصل ہوگا بخشے گا اللہ واسطے تمہارے گنا تمہارے اور تمہیں بغیر عذاب کے محلت بھی دے گا زندگی اچھی گزر جائے گی تمہاری اور موخر کرے گا تم کو ایک میاد مقرر تک مرتے دم تک عذاب نہیں دے گا عجل اللہ تم بھی ہے اور یہ سن لو کہ بے شک اجل اللہ کا جو مقرر ہے نا موت جب آئی نہیں موخر کی جائے گی لو کم تم کاش کے تم جانتے میری تقریر آپ تمہیں سمجھ آ جاتی قوم نے ہی نہ سمجھا ساڑھے نو سو سات آپ تبلیغ کرتے رہے قوم نے ایک نہ مانی اب اللہ کے آگے فریاد کر رہے ہیں نو علیہ السلام اللہ کے آگے فریاد کر رہے ہیں قال رب انی دو قومی قوم و لوں نہار آئے ہیں واہ قوم حکایا تہال پیش خدا حکایت ہار پیشے خدا اللہ کے آگے اپنے حال کی حکایت کر رہے ہیں فریاض کر رہے ہیں ارض کیا ہے میرے پرور دیکھا بے شک میں دعوت دیتا رہا اپنی قوم کو لے لن بن رات کو بھی اور دن کو بھی جہاں لکھ لو تعمیم اوقات تعمیم اوقات رات بھی دن بھی پلم جزے دھم دعائی اناد قوم میں قوم کو اپنی طرف بلاتا ہو بھاگتے مجھ سے اپنی طرف بلاتا ہو بھاگتے مجھ سے نہیں سنتا ان کے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے نا کہ یہ وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے ایک آدمی کو میرے دوست نے کہا یار جمعہ پڑو مالی مزدور کے پیچھے کہو وہاں بھی ہو وہاں بھی وہ اب بہادی کا معنی نہیں آتا ان کو مطلب نہیں آتا آخر زبردستی کر کے وہ لے آئے جمعہ پہ جمعہ میں میں نے تقریر کی بھائی ہم اہل سنت چل ہیں سنی ہیں ہمارا یہ مسئلہ کا ہے واضح کیا وہ کہ وہ تھے تو, تو سن لیا میں تو بھولا ہوا تھا. میں تو اس کو بہادی سمجھتا تھا وہ اتنے جاہل ہوتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں اب نماز میرے پیچھے پڑتا ہے ٹھیک ٹھاک وہاں مولانا محمد علی جلند رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے کہ دو عورتیں لڑ رہی تھیں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی تھیں ایک عورت نے کہا تیرے منہ میں سور خنزیر خنزیر کو سور کہتے ہیں پنجابی اور دوسری کہنے لگی تیرے منہ میں وہاں بھی تیرے منہ میں وہاں بھی وہاں بھی کیا طلاح ہوتی ہے سو سور کا ایک وہاں بھی ہوگا ہو ہو اتنی گالی دے دی کہ میرے منہ میں باپ دیکھ جو ہارتے ہیں کہ مورانا محمد علی جلندری رحمت اللہ سکھاتے تھے بس عجیب تمہارے شاید میں ان کو اپنی طرح بلاتا تھا وہ بھاگتے تھے اناد کا پلنگ جیسے تم دعائی بس نہ بڑھایا ان کے اندر میری پکار نے مگر کیا باز باز لما دو تو اور بے شک میں نے ہر گا کے دعوت لی ان کو تاکہ کہ بخش واسطے ان کے ایمان لے آئیں تو جالو اساد ہم آزان ہیں اللہ اخبار نمبر ایک یہ بھاگنے کی تشریح ہے کیسے بھاگے انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر کر دیا ہاں ایسے دبا دیا ہے کہ میری بات ہی نہ سنے کر دیا انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر وسو سیا باہوں اور اپنے کپڑوں کو اپنے بدنوں پہ لپیٹ دیا اپنے بدنوں کو بالکل ڈھانپ دیا بس سب شو سیا اور اپنے کپڑے اپنے اوپر کیا کر دیے لپیٹ دیے کہ شکل بھی نہ دیکھوں یعنی نبی کی شکل بھی نہ دیکھ جائے بھئی جب ذہن میں یہ آ جائے کہ سو سور کا ایک وہاں بھی ہوتا ہے تو اس کی شکل دیکھیں گے نہیں دیکھنی. کپڑے لپیٹ جو شکل نظر آئے سر رو نمبر کتنی جی کتنی نمبر تین اور ڈٹے رہے کوپر پہ اور سررو کوپر پہ ڈٹے رہے اسرار کیا واسطک برو متکر بنے رہے نمبر چار تکبر کیا انہوں نے تکبر کرنا یہ ان کی کیفیات ہیں سمنی داوت ہم جہارا پہلے تعمیم اوقات تھا کہ رات کو بھی دعوت دی دن کو بھی دعوت دی اب تعمیم کیفیات ہیں ہر کیفیت میں دعوت تعمیم کیفیات وہ دعوت کے لیے تین طریقے ہوتے ہیں ایک کتاب عام دوسرا کتاب خاص میں نے کتاب عام بھی کیا جیسے میں کتاب عام کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا حالانیہ خطاب عام کر رہا ہوں یہ بھی ایک دعوت ہے دوسرا خطاب خاص ہے کہ ایک آدمی کو پکڑ کے علیحدہ میں سمجھاؤں پھر علیحدہ سمجھانے کے دو طریقے ہیں یا اس کے ساتھ بولتا رہوں دوسرے آدمی سن لے چلو خاص اور ایک اور صورت ہے کہ اس کے کان میں بات کروں اس میں کان میں میں بات کروں یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک میرے شاگرد ہے کہنے لگا استاد کا خواب کی تعبیر بتاؤ میں نے کہا جی کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ آپ مجھے علیحدہ کر کے کان میں بات کر رہے ہیں اس کتاب یہ بتا بالکل یہ تو ہے تعبیر میں نے کہا تیری داڑھی چھوٹی ہے پوری مشت نہیں ہے یہی تیرے کان میں بات کی ہے کہ داڑھی کو فکر رکھو پورا رکھو مشت رکھو وہ ہنس پہ الحمد للہ عمل بھی ہو جاتا ہے اس پہ دیکھو جی میرے عزیز تعمیم کیفیات لکھو سم اندا تم جہارا پھر بے شک میں نے دعوت دی ان کو بلند آواز سے یہ کتاب عام لکھو تعمیم کیفیات ہے پھر بے شک میں نے دعوت دی ان کو بلند آواز سے کتابیں سم مینی آلن تو لوگ اصر اسرار اسرارا ادھر لکھو خطاب خاص اور ختاب خاص کے دو طریقے پھر بے شک میں نے خطاب خاص کے اندر علانیہ کہا ان کو وہ تو یہ کتاب خاص کا کتنا طریقہ دوسرا طریقہ کہ پوشیدہ کیا میں نے واسطے انہیں پھر پوشیدہ کرنا چپکے چپکے کہا کہ دوسرا نہ سنے کان کے اندر پکل تستا پھر ربا یہ مضمون ہے دعوت کا بس کہا میں نے وہ میاں استقار کرو اپنے رب سے معافی مانگو شرپ سے ان نبو کان غارہ سمرا اللہ تعالی بخشنے والے ہیں تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تمہارے اندر جو بارش نہیں ہوئی نا کہا تھا بارش کا بھی کرم فرمائیں گے سما لے کو مدرارا یہ سمرا دنیا میں بھیجیں گے بارش کو تمہارے اوپر خوب برسنے والی بھائی آسمان برستا ہے یا بارش برستی ہے یہاں سما بمانے بارش کر لیجیے اماسے والا کہتا ہے اذا نازل لاز سماؤ بے عرض قوم جب نازل ہوتا ہے آسمان زمین قوم میں بارش نازل ہوتی ہے یہ پران اہل جاہریت بھی سوا تھا من بارش کرتے ہیں بھیجے گا بارش کو تمہارے اوپر خوب برسنے والی مدرا اس مبال کی کسی ہے بھائی جم جد بھی اموات اور ترقی دے گا تم کو ساتھ مالوں کے اولاد کے کرے گا واسطے تمہارے با اور کرے گا واسطے تمہارے کیا جی نہرے حضرت امام جا پر رحمت اللہ علیہ کی قیمت میں ایک آدمی آیا اس نے ارد کیا حضرت ہمارے علاقے میں کہا کہ بارش ہی ہوتی پر میں اس سے پار کیا کروں کیا کیا کرو اس سے پار ایک دو دن کے بعد دوسرا آدمی آیا اس نے کہا حضرت میرا مال تلپ ہو گیا ہے میرا مال چوری ہو گئی نقصان ہو گیا کوئی وظیفہ بتاؤ پر میں اس سے پار کروں اس کے بعد ایک دو دن کے بعد یہ اور آدمی آیا اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں دعا کرو اور وظیفہ بھی بتاؤ بیٹے ہو جائیں فرمائش سے پار کرو اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے آپ عرق کیا حضرت میرے باغ میں کوئی نقصان ہو گیا ہے کیڑا لگ گیا ہے کوئی وظیفہ بتاؤ فرمائش سے پار کرو خلیفہ نے علق کیا جیتا ہے حضرت جو ہی آدمی آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں استفار سے پر میں, میں تھوڑا کہتا ہوں قرآن کہتا ہے کیا آپ دیکھو غور کرو اس تک پھر بہ نتائج کیا ہیں؟ ہے یور سلی سنبھال ہے تو رہا استفار سے کیا ہو گئی جی بارش وہ یم دے تو استغفار کے ساتھ کم مل گیا مال مل گیا بیٹے مل گئے جناات بھی میں تھوڑا کہہ دوں قرآن کہتا ہے کہ اس تہوار سب چیزیں مل جائیں مالک ملا ترجن علیہ وکارا تتیم تبلی ارے میاں تمہیں کیا ہو گیا ہے میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں تم بدھوں کی طرف بھاگتے ہوں خدا کے متعلق تمہیں اعتقاد نہیں اچھا تم میں کبھی کیا ہو دیا تم کو کہ نئی اعتقاد رکھتے تم لا ترجیوں لا لاتا کے دور نئی اعتقاد رکھتے تم واسطے اللہ کی عظمت کی خدا کی عظمت کے قید بناؤ و قد خالہ کا تم دلیل ان اپنے لفظوں میں دیکھو حالانکہ تاکید پیدا کیا اللہ نے تم کو طرح طرح سے اور طرح طرح سے پیدا کیا ہی نہیں نط کے تھے الکا بنے ملگا بنے ہڈیاں سارا کچھ یہ تھی دلیلیں ان اب آگے دلیل آفا کی ہیں کیا نہیں دیکھتے تم کیسے پیدا کیا اللہ نے سات آسمانوں کو تاہ بتا بس جالل کا نورا اور ان کے اندر چاند کو کیا بنا دیا جی دی؟ چاندنا بنا دیا نور کامن چاندنا کہ اس کی روشنی تیز نہیں سورج کے متعلق کرنا جال شمس زیا اس کی روشنی تیز ہے بس شمس سراجا چاند بنا دیے جی دی ان کے اندر چاندنا اور بنایا سورج کو چراغ چمکتا ہوا واللہ امبا تک مینل ارجن بات تھا پہلے دلیل انفوسی تھی پھر کیا یہ دلیل آفاقی پھر یہ تتیمائ دلیل انپوشی کا اللہ نے پیدا کیا تم کو زمین سے پیدا کرنا پھر لوٹائے گا تم کو بیچ اس کے نکالے گا تم کو نکالنا واللہ ولّہ بسا تھا پھر وہ دلیلا پاکی اللہ نے کیا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا تاکہ چلو اس سے اشادہ راہوں میں سمجھاتے رہے گی جی ایک نہ مانی اب کالا لوہ رب انسلی شکایت ان پیش خدا شکایت ان پیش خدا اے اللہ میری قوم ان زد میں آ گئی ہے اللہ کو پکار رہے کالا لو ارض کیا نوح نے اے میرے پروردگار دار انسالی یہاں لکھ لو تابعین کا اناد اول نور عرب السلام کی قوم میں کچھ تابعین تھے کچھ کیا تھے جی مطموعین مطموعین تو سردار ہوئے نا سردار ہوئے لیڈر ہوئے بڑے بڑے سمجھے جی اب پہلے تابعین کی بات کریں گے عوام کی اس سے بات کیسے بات آئے گی بتبوئی تابین کا عناج ابر بے شک انہوں نے بے فرمانی کہ میری نمبر ایک وقت بہو انج نمبر دو اور تابے ہوئے ان لوگوں کے کہ نہ بڑھایا ان کو ان کے مال نے اور ان کے اولاد نے مگر تباہ یعنی کن کے تابے ہوئے اور بڑے بڑے سرداروں کے تابے ہوئے نبی کی بات نہیں مانی سرداروں کی بات مان یہ کن کا حال تھا جی مطبوعین کا ہاتھ بہ کروں مکرم کب متموین کا انج نمبر ایک اور ان کے لیڈروں نے سرداروں نے تدبیریں کی ہیں تدبیریں بڑی بڑی حق کو مٹانے کے لیے تدبیریں کی کس کو مٹانے کے لیے حق کو مٹانے کے لیے بھی بکالوں نمبر دو متبین کا علاج ہے نمبر دو اور کہنے لگے وہ سردار عوام کو ارے میاں نہ چھوڑنا تم اپنے ماں یہ جو ماں ہم نے بنایا ہے نا بت وغیرہ ان کو نہیں چھوڑنا اور خاص کر پنچتن پن پاک کو, کو نہیں چھوڑنا اور بتوں کو بھی نہیں چھوڑنا اور خاص کر اور میاں پنچن پاک کو نہیں چھوڑنا آہ. اور نہ چھوڑنا تم حضرت بدھ کو بلا سوا اور نہ سوا کو دو اور نہ یہوس کو تین اور نہ یو کو چار اور نہ کس کو نہ وہ پنچن پاک ہے یا نہیں باقی ماں بو کو بھی نہ چھوڑو آپ کا پنچن پاک کو نہیں چھوڑنا نہ کباب کےم تو پتھوں کی پوجا کرتی تھی بتوں کی میں حوالہ دیتا ہوں کہ یہ پانچ جو تھے بزرگ تھے کون تھے ان بزرگوں کے فوٹو بنائے تھے انہوں نے بت بنائے تھے اس کو سیدھا کرتے تھے جیسے آج کل ہمارا حال ہے مت ماری گئی ہے ہماری پہلے بریلو کو ہم کہتے تھے کہ وہ بت پرست ہیں اب ہم جو بندی بھی بت پرست بنتے جا رہے ہیں ہمارے جمعیت کے لوگ ہیں تو مفتی محبود صاحب کا فوٹو مولانا فضر الرحمان کا فوٹو حضرت درخواستی کا فوٹو گھروں میں رکھتے ہیں برکت کے لیے کوئی سید شاہ بخاری کے فوٹو رکھتے ہیں اور اپنے جو ہے سپاہی صاحب مولانا حق نواز شہید کا فوٹو وہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہم نے کیوں رکھتے ہیں کیوں بہت پراقت بن گئے کیا دیو یہی سکھاتی ہے توحید یہی سکھاتی ہے یہی کرو میرے والد تھے حضرت درخواست رحمت اللہ علیہ روحانی والد تھے حضرت سے فوت ہوئے اور ایک جلسہ کیا گیا ان کی یاد کے اندر تو بعض بے وقوفوں نے ایسے کیا وہاں جلسے کے دوران ایک جگہ حضرت درخواستی کا بڑا فوٹو لگا دیا ایسے اسے کادیہ اتنا فوٹو کھڑا تھا وہ کسی مولوی کو جراط ہی نہ ہوئی جو مولوی آتا تقریر کے لیے چلا جاتا میں یار میں نے دیکھا یار حضرت کا فوٹو کھڑا ہوا ہے حضرت وہ ڈنڈے مارتے تھے اپنی زندگی کے اندر فوٹو والوں کو کہتے یہ کیوں کھڑا ہوا ہے میں چلا گیا تھا میں نے کہا حضرت فوٹو کو خطاب کیا فوٹو کو میں نے کہا حضرت آپ بالکل مخالف سے فوٹو پہ آپ تو صاحب استقامت تھے انہوں نے آپ کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے آپ کا فوٹو گا کے میں پھاڑتا ہوں ادھر لے گئے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا بالکل ٹکڑ گیا ختم کر دیا اب میرا نام کوئی لے بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت کے بیٹے جتنے شگرد ہیں تارے میرے آپ کی بار کی کوئی ضرورت نہ ہوئی تو ایسے کیا کرو میں تو کہتا ہوں کہ جہاں فوٹو کھینچے لڑو پٹائی کرو ان کی وہ گوجرا والے کے اندر میرے شاگرد پڑھتے تھے اور وہاں ایک جگہ مجلس ہوئی کی رات ہوسنی کی رات کہتے ہیں نا وہاں فوٹو کھینچ رہے تھے تو ایک دو میرے شاگرد تھے دو چار مجاہدین کو پکڑ لیا لڑ پڑے ان کے ساتھ خوب پٹائی آخر انہیں پولیس منگوائیے بھاگ گئے لیکن فوٹو رہ گئے اور صبح کو مول فیاض صاحب نے بلایا اور شگیر میرے دو تھے حضرت مولانا میں سرفراز خان صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھنے گئے دورہ حدیث مول فیاد ہے ان کا بھتیجا حضرات کا اس نے بلایا وہ کیوں کر رہے تمہیں رات ہاں تو میں بن گئے ہو تو مجاہد بن گئے ہو فلام کو بن گئے انہوں نے کہا بھائی حضرت بات یہ ہے آپ مولانا منظور صاحب کو جانتے ہو کہاؤ تو دوست ہمیں ان کا آڈر ہے ہم کہ جہاں یہ کام ہو وہاں لڑ پڑے تو والی صاحب آج بڑے کہہ رہے گا وہ بلوچ ہے نا اس کا آرڈر بڑا سر ہوتا ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں بالکل لڑو پڑی کر دو اب دیکھو جی وہ پنج تن پاک تھے بزرگ تھے ان کے فوٹو بنایا انہوں نے آج کل تم کاغذ پر بناتے ہو کیسے بناتے ہیں پتھروں پہ بناتے تھے اور پوجا کرتے تھے حوالہ لکھو جی انبن عباس اسماؤ رجالم شالہین مین قوم نو شالحین تھے یہ انبن عباس اسماور جالم شالحین من قوم نو علیہ السلام بخاری جلد نمبر دو سپا سات سو بتیس تو آپ جی پنتن پاک کا مسئلہ حل ہو گیا جی ہاں وہ کہتے ہیں جی پنتن پاک کو نہیں چھوڑنا اللہ نے کیا فرمایا وقد ازلو کسیرا پنتن پاک کا نام لے کے گمراہ کر رہے ہیں پنتن پاک کا نام لے کے خدا کا کہتا ہے اور گمراہ کر رہے ہیں گمراہ وقد ازلو کسیرا اور تاکہ گمراہ کیا ان مطبوعین نے بہت سے لوگوں کو یہ پنجنگ پار کا نام لے کے یہ غلط تدبیریں کر کے ولا تزی ظالمین اے اللہ نہ بڑھا تو ظالموں کے اندر مگر گمراہی ہو حضرت بڑے ناراض ہو گئے ساڑھے نو سو سال میں ان کو سمجھاتا رہا ہوں آپ کچھ نہیں سمجھتے تو اے اللہ نہیں سمجھتے تو ان کی کچھ گمراہی بڑھا تاکہ عذاب ان پہ کیا جائے اور زیادہ آ جائے کیا جائے زیادہ مستحق عذاب ہو اور نہ بڑھا ظالم کے درم در گمراہی کو آخر عذاب آیا کون سا عذاب ہے جی وہ یہی عذاب آیا جو ہمارے اوپر آیا ہے کون سا بیا سیلاب کا نیچے سیلاب اوپر پانی بینی یہی چیز تھی نینا ختیات سبب عذاب بس سب اپنے گناہوں کے غرق کیے گئے انجام دنیا میں فاؤد فرو نارا انجام برسی جی. بس سبق اپنے گناہوں کے غرق کیے گئے انجام دنیا فاؤد پھرو نارا انجام کیا وہ ابھی جو نار کے اندر ہیں یہ ایام کیا انجام ہے برس کو تو قیامت کے بعد جائیں گے نا دو رقم پل یا جدو پس نہ پایا انہوں نے واپس اپنی سب اللہ کے کوئی مدد و کال علوہ ربے یہ تتیما دعا ہے جو دعا کر رہے تھے نا قوم کے لیے بد دعا اس کا تتیمہ کہا لو نے آئے میرے رب نہ چھوڑوں پر زمین کے کافروں میں سے کوئی باشندہ یہ لفظ ہے جی دیا دیار کا مانا دار یعنی باشندہ بعض مولی صاحبان یہ جلدی جلدی سے اس کا معنی غلط کر دیتے ہیں وہ دیار ہے لو دیار نہیں کیا وہ دیار سمجھ کے کیا کرتے ہیں کوئی گھر بھی باقی نہ رہے حالانکہ یہ دیار نہیں کیا ہے دیا یہ پیا کرتا ہوں دار کا انتظار ہوں اس لیے کہ بے شک تو نے اگر چھوڑا نا ان کو تو گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو آمان. یہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالی نے خود پہلے فرما دیا نوح علیہ السلام کو کہ لئی یو میں نہ مین کو میں کالہ من قد کا آ خدا نے فرمایا اے لوگ جو ایمان لا چکے ہیں لا چکے ہیں اور ایمان ہر کے کےائیں گے خود خدا نے بھر گیا تو لوہ الحام جا کے اللہ ایمان تو نہیں لاتے تو دو رگڑا ان کو زندہ رہیں گے تو دوسروں کو کیا کریں گے گمراہ کریں گے رگڑ لگ بے شکو نے اگر چھوڑا ان کو تو گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو اور نہ جنیں گے مگر بدکار اور بڑے بڑے کافر بنیں گے ربے کو لی والے والے سیاح یہ دعائے خیر عام ہے دعا خیر کی مانگ رہے ہیں لیکن ہاں اہل بخش واسطے میرے میرے ماں باپ کے لیے والے من داخلہ بیت یا مومنا میرے اہل بیت مومن کے لیے واسطے اس کے جو داخل ہے میرے گھر میں مومن بن کے یہ مومن کی کو قید لگی اہل بیت کے لیے کہوں نکل گئے کنان اور اس کی ماں کو بھی کافرت کیا کی, کی چاہیے